وسلم کل تیرہویں سپارے سے متعلق خلاصہ بیان ہو رہا تھا اور چند آیات مقدسہ ہو سکی تھی کہ لائٹ جانے کی وجہ سے ہم اس کو مکمل نہ کر سکیں تو تیرہویں سپارے سے متعلق درس کو انشاءاللہ خلاصے کو آج ہم مکمل کریں گے اور اگر خدا نخواستہ پھر لائٹ چلی گئی جیسا کہ مغرب کا ان کو رہائش کے لیے کمرے عطا کیے اور اس طرح کہ ایک کمرے میں دو شخص رہیں اور چونکہ ہر بھائی کو دو دو کمرے ملے تو حضرت بنیامین اکیلے رہ گئے رونے لگے حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کیوں روتے ہو عرض کی کہ ہم بھی دو بھائی تھے ایک میرا بہت ہی پیارا حسین و جمیل نیک طیب و طاہر بولا بالا بھائی تھا جن کو یہ بھائی جنگل میں لے گئے تھے اور شام کو خون آلود کرتا لاکر کہا تھا کہ اس کو بےڑیا تھا گیا اگر آج وہ ہوتا تو میں بھی اکیلا نہ ہوتا مجھے میرا بھائی ہر وقت یاد آتا ہے حضرت بنیامین اتنا روئے کے بے ہوش ہو گئے گلاب چھڑک کر ہوش میں لایا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اچھا تم میرے ساتھ رہو گے پھر خلبت میں کچھ باتیں ہوئی یہی مطلب ہے فرمان مقدس کا اور جب سب داخل ہوئے حضرت یوسف کے درمار میں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت بنیامین کو اپنے پاس جگہ دی مصر میں آ کر تین دفعہ حضرت بنیامین بہت روئے پہلی بار جب دروازہ مصر میں داخل ہونے لگے تو شام کا وقت تھا اور باقی دوسرے بھائی تین تین ہو کر دوسرے دروازوں کی طرف چل پڑے اور حضرت بنیامین اکیلے اجنبی شام کا اداس وقت تن تنہا اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کر کے روئے کہ اگر میرا بھائی یوسف ہوتا تو مجھ کو اس طرح اکیلا نہ چھوڑتا مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات تنہائی میں ہو گئی تھی کیونکہ یہ دروازہ شاہی محل کے قریب تھا اور حضرت یوسف اس طرف آئے ہوئے تھے کہ اتفاق کی ملاقات ہوئی جس کی غیبی خبر کا اشارہ حضرت یعقوب علیہ السلام پہلے فرما چکے تھے اور دوسری بار یہ کمروں کی تقسیم کے وقت حضرت بنیامین بہت روئے اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہ پوچھا کہ ابنیامین کیا تمہاری شادی ہو چکی ہے عرض کیا ہاں اور تین لڑکے سات لڑکیاں ہیں اور میں نے اپنے بیٹوں کے نام اپنے بھائی کے واقعے کے مطابق رکھے ہیں ایک کا لقب ضعیب رکھا ہے کیونکہ کہا گیا تھا کہ ضعیب نے کھایا ہے ایک کا لقب دم رکھا ہے کیونکہ دم یعنی خون ہی کمیز لگا کر آئے تھے تیسرے کا نام یوسف ہے یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام بھی رونے لگے ابھی تک انہوں نے چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچانا نہیں تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام بھی رونے لگے اور دل میں خیال فرمانے لگے کہ جب بائی کو اتنا غم ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام والد محترم کو کتنا غم ہوگا اور تیسری مرتبہ پہلی دفعہ سب بھائی کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک ایک پلیٹ میں دو دو آدمی کھانے کا اہتمام آہ تھا اور یہ دس بائی تھے تو دو دو بیٹھ گئے اور یہاں پر بھی حضرت بنیامین اکیلے رہ گئے تو رو پڑے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اے بنیامین کیوں روتے ہو عرض کیا کاش آج یوسف ہوتے تو میں اکیلا نہ رہتا حضرت یوسف علیہ السلام پاس آ کر بیٹھ گئے اور فرمایا مجھے تیرا بار بار ہمزدہ ہونا اور رونا نہیں دیکھا جاتا اگر میں تیرا بھائی بن جاؤں تو کیسا ہے عرض کیا آپ کے بھائی بننے پر کس کو نازنا ہوگا مگر یعقوب کی ولدیت اور راحیل کا لخت سے جگر ہونا تو آپ کو میسر نہیں یعنی آپ حضرت یوسف تو نہیں حالانکہ حضرت یوسف علیہ سلام ہی تھے لیکن وہ پہچان نہیں پا رہے تھے کیونکہ اب تو آپ مصر کے بادشاہ اب ان بھائیوں کو کیا خبر کے جن کو جو ہے وہ چند درہموں کے بدلے اپنا غلام کہہ کر جس کو بیچا ہے آج وہ مصر کا بادشاہ ہے جس کے پاس یہ اناج لینے کے لیے آئے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ساتھ کھانا شروع کیا یہ وقت وہ تھا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام حضرت بنیامین کے بہت قریب ہوئے اب ظاہر ایک ساتھ جب ایک پلیٹ میں کھانا کھائیں گے تو قربت بہت ہوتی ہے اب بنیامین نے جب غور سے دیکھا تو دیکھتے ہی چلے گئے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے بنیامین کھانا کھاؤ مجھ کو کیا دیکھ رہے ہو عرض کیا اے عزیز مصر اے بادشاہ اے موسن مجھے آپ کا چہرہ اپنے بھائی یوسف سے کچھ ملتا جلتا نظر آتا ہے اس لیے جھی بھر کے یہ چہرہ دیکھ لینے دیجئے حضرت یوسف علیہ السلام تڑپ گئے مگر ضبط کیا اور فرمایا اے بنیامین کھانا کھاؤ کھانے کے بعد آپ نے نہایت آہستہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ ان دکھوں اور غموں والی جدائیوں کو ختم فرما دے روایت ہے کہ پھر رب بھی القا ہوا ہے یوسف صابروں کے سردار تمہاری دبا قبول ہوئی جدائی ختم اب اپنا آپ صرف اپنے بھائی پر ظاہر کرو اور کسی کو ابھی نہ بتانا تب آپ نے فرمایا انا اخوکا کا اے بنیامین اب غمزدہ مت ہونا دیکھ میں ہی تیرا بھائی یوسف ہوں بھائیوں نے جو ظلم کیے اس کا غم نہ کرنا اللہ اکبر کبیرہ کیا وہ وقت ہوگا اور اس خبر عظیم سے حضرت بنیامین کے دل پر کیسی شاد مانی چھائی ہوگی اس کو ظاہر ہے کہ زبان بیان کرنے سے قلم لکھنے سے عاجز ہے صاحب درد ہی جانتا ہے کہ جب درد کا درما ہو جائے اور مشکل کا مشکل کشا ہو جائے ہجر کے بعد وصل مل جائے تو پھر کیفیت کیا ہوتی ہے بس اس اچانک خوشخبری سے حضرت بنیامین پر نیم غشی کی سی کیفیت تاری ہو گئی جب افاقہ ہوا تو حضرت بنیامین نے ارض کیا اب تو میں تم سے جدا نہ ہوں گا کیونکہ مجھے ان سے یہ خطرہ ہے کہ جب آپ سے والد محترم نے محبت کی تو انہوں نے آپ کو نقصان پہنچایا اب آپ نے کل سے مجھ پر مہربانی فرمائی ہے جس کو یہ بھائی دیکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے ان کو پھر حسد لگ جائے اور یہ مجھ پر بھی راستے میں ظلم کریں مگر آپ نے فرمایا اے بنیامین تم اس کا غم نہ کرو جو یہ پہلے کرتے رہے اور ابھی اس راز کو کسی پر ظاہر نہ کرنا اس کا بھی وقت نہیں آیا میں تم کو ابھی روک نہیں سکتا ورنہ کوئی وجہ بتانی پڑے گی اور راز فاش ہونے کا اندیشہ ہے ہاں اللہ ابوالعزت مصدب بل اسباب ہے اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر مبارک اکتالیس سال تھی اور حضرت بنیامین کی تقریبا سینتیس سال آپ چار سال چھوٹے تھے جدائی کے وقت حضرت یوسف علیہ السلام گیارہ سال کے تھے اور حضرت بنیامین سات سال کے تھے تو یہ ان کی عمروں میں فرق تھا میرا پاک پر عز ارشاد فرما رہا ہے. یوسف کی آتے مقدسہ مل شکیم <الْحَكِيمُ> کیا تمہارے نفس نے تمہیں کچھ ہیلا بنا دیا تو اچھا صبر ہے کہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے بے شک وہی علم و حکمت والا ہے۔ متولى عنہم وقال يا اصفى على يوسف وابي ددت عيناه من الحزن وهو قديم اور ان سے منہ پھیرا اور کہا হায় افسوس یوسف کی جدائی پر اور اس کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں تو وہ غصہ کھاتا رہا قالوا طل الله تصفو تصفو تذكروا يوسف حتى تكونوا ہرا دم او تک بولے خدا کی قسم آپ ہمیشہ یوسف کی یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ گور کنوارے جا لگیں یا جان سے گزر جائیں اولا ان اشکو بکتی مالا تعلق کہا میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں اور مجھے اللہ کی وہ شان معلوم ہے جو تم نہیں جانتے تو اس میں دیکھیے فرمایا گیا ہے میرے بیٹو تمہاری لگی پٹی باتوں سے مجھ کو کچھ سمجھ آ رہی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے جب یہ پاس پہنچ گئے تو وہ فرما رہے ہیں کہ میرے بیٹو تمہاری لگی پٹی باتوں سے مجھے کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ حقیقت بات وہ نہیں جو تم دلانا چاہتے ہو کہ تمہاری جلو باز طبیعتوں نے دھوکہ کھلوا دیا ان معاملات اور درپیش حالات میں اگر ذرا سوچ بچار فکر و تدبر اور تحمل سے غور کرتے ایک دم پریشان نہ ہو جاتے تو کبھی بھی بنیامین پر چوری ثابت نہ ہو سکتی ذرا اس پر ہی غور کر لیتے کہ جب بھی تم وہاں سے آئے تمہاری بوریوں میں کچھ نکل آتا ہے بس اس پریشانی اور پچھلے حسد و رقابت کی وجہ سے تم کو تمہارے نفسوں نے اپنی پاک دامنی اور بچاؤ پر وارگلایا بن یامین کی ساری نیکیاں حسن سلوک کو تم نے فراموش کر دیا اس لیے تمہارے نفسوں نے حقیقت حال کو جان کر چھپایا تو اب بہرحال میرے لیے صبر ہی جمیل مفید سہارا ہے یا میرے لیے صبر جمیل ہی سہارا ہے وہ کہا فرماتے ہیں کہ صبر جمیل وہ ہے جس میں مخلوق کے سامنے اظہار شکوہ شکایت نہ ہو یا غم کی حالت میں اپنا کسی کا نقصان نہ کیا جائے تو اس کی بہر حال ہیں تو حضرت بنیامین پر جو ہے ایک ترکیب کے ساتھ الزام لگا کر حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک بہانے سے ان کو اپنے پاس جو ہے وہ رکھ لیا تھا اور بھائی واپس آ گئے تھے تو اب یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلاۃ والسلام سے ان کی جو گفتگو ہوئی وہ آپ نے سماعت فرمائی چنا چھ ارشاد خدا بندی ہے بولے کیا سچ مچ آپ ہی یوسف ہیں کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بے شک جو اللہ نے ہم پر احسان کیا بے شک پرہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ نیکوں کا نیک ضائع نہیں کرتا قالوا تلا الله لقد اظهرت الله علينا وان كنا لخطئين بولے بے شک خدا کی قسم اللہ نے آپ کو ہمیشہ فضیلت دی اور بے شک ہم خطا وار تھے قال لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمین کہا آج تم پر کچھ ملامت نہیں اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے از ہبو بے قمیسی وجہ ابھی بقیرہ کم اجمائن میرا یہ کرتا لے جاؤ اسے میرے باپ کے منہ پر ڈالو ان کی آنکھیں کھل جائیں گی اور اپنے سب گھر بر کو میرے پاس لے آؤ سبحان اللہ یہ سورہ یوسف کی آیتیں ہیں نبے اکانوے بانوے ترانوے جن کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے سماج فرمایا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس انداز میں بات کی سارے بھائیوں کے دل و دماغ پر ایک دم ایک تصویر ابری عزیز مصر کے چہرے میں بچھڑے ہوئے حضرت یوسف کی جھلک پائی اپنا کے خون نے جوش مارا سب عجیب حیرانی سے چیخ پڑے ارے کیا تم بے شک یوسف ہو بعض نے کہا کہ یہ قول جملہ خبریاں ہے اور بولا بولے ایک دم ارے بے شک تم تو یوسف ہو بھائیوں نے آج اتنی ملاقات کے بعد پہچانا کیا تو صرف عزیز مصر, مصر کے اس پوچھنے سے ہی یہ سوال اس انداز سے تھا کہ اس میں غم افسردگی اور جتانے کی لفاظی نمایاں تھی بس سنتے ہی سپتح تک پہنچ گئے یہ اس طرح پہچانا کہ آج آپ نے تاج سر سے اتار کر گفتگو فرمائی یا اس لیے پہچانا کہ حضرت یوسف علیہ السلام یہ سوال کر کے مسکرا پڑے تو دانت دیکھ کر اور مسکرانے کی ادائے دلربا دیکھ کر پرساد یوسف کا نام سن کر اب تو سب بھائی خوشی اور فکر ڈر کے ملے جلے جذبات سے دم بخود اور حیران ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں واقعی میں یوسف ہی ہوں مزید تعارف یہ کہ یہ بنیامین میرا بھائی ہے جس کو تم نے مارا پیٹا کنویں میں پھینکا کوٹے درہموں سے بیچا غلام بنایا اور بگوڑا غلام ظاہر کیا میں وہی یوسف ہوں اور جس کے قلب ضمگین کو تم نے اپنے تان و تشنی گالی گلوچ کے خنجروں سے اتنے سال زخمی کیا اور جس کے لیے تم نے صرف نفرتوں حکارتوں کے بیج بوئے یہ وہی میرا بھائی ہے تم نے تو یہ سلوک کیا لیکن اللہ تعالی نے ہم دونوں پر کیسا عظیم احسان کیا کہ ظلم کے بعد رحمت کنویں کے بعد ملک مصر غلامیت کے بعد آقائیت قید کے بعد سلطنت ابتدا کے بعد اخلاص جدائی کے بعد ملاب وحشت کے بعد انسیت غم کے بعد خوشی عسر کے بعد یسر محض اپنے کرم سے عطا فرمایا بندے کا کام صرف اتنا ہے کہ ہر کام ہر وقت ہر لہجہ اپنے رب سے ڈرتا رہے اس طرح کے ہر چھوٹے بڑے گنا سے بچے حرام سے دور رہے اللہ کے عذاب اور ناراضگی سے خوف کھائے اس لیے کہ بے شک جو شخص بھی میں یا تم یا کوئی بھی ہر حال میں تقوی اختیار کرے گا اور تقوی کی بنا پر اگر سے تکلیفیں مصیبتیں بھی کبھی آ جائیں اور صبر کرے تو اللہ تبارک کا تعالی اس ایسے نیک لوگوں کا اجر و ثواب ضائع نہیں فرماتا اب بھائیوں کو بڑا خطرہ بھی تھا کہ ہم نے بہت برا سلوک کیا ہے نا جانے ہمارے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کیا سلوک فرمائیں اللہ اللہ آپ نے وہی مشہور زمانہ قول ارشاد فرمایا جس کو فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا اور اللہ نے سورہ یوسف میں بیان فرمایا آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے تمہیں معافی ہے اللہ تعالی بخشنے والا ہے سب سے زیادہ مہربان ہے تو برادران یوسف اس تقریر دل پذیر اور تعارف دلگیر سے اتنے متاثر و خوش ہوئے بے ساختہ بکوار اٹھے خدا کی قسم آپ بہت خوش قسمت ہو البتہ بے شک آپ کو اللہ تعالی نے ہم پر ہر طرح کئی درجے فضیلت عطا فرمائی تو یہاں پر ملاپ ہوتا ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ سارا کنبا لے کر آ جاؤ اور یہ جب اپنے والد گرامی کا سنا کہ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ جدائی میں کمزور پڑ گئی ہیں اور اب دکھائی نہیں دیتا صحیح طور پر تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی کمیز عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ یہ میرے باپ کے آنکھوں پہ لگانا تو اللہ تعالیٰ روشنی عطا فرما دے گا اور یہ قرآن کریم کی آیت نص سے قطعی سے ثابت جیسا کہ ابھی میں نے تلاوت بھی کی سنا چی رب کریم فرما رہا ہے وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ خَوَلَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ جب قافلہ مصر سے جدا ہوا یہاں ان کے باپ نے کہا بیشک میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں اگر مجھے یہ نہ کہو کہ سٹھیا گیا ہوں قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم بیٹے بولے خدا کی قسم آپ اپنی اسی پرانی دور فضگی میں ہیں فلما انجا البشير القاه على وجهه فرتض بصيرا قال الم اقول لكم پھر جب خوشی سنانے والا آیا اس نے وہ کرتا کے منہ پر ڈالا اسی وقت اس کی آنکھیں پھر آئیں کہا میں نہ کہتا تھا کہ مجھے اللہ کی وہ شان معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے کالو یا <خطائن> ہمارے باپ بولے اے ہمارے باپ ہمارے گناہوں کی معافی مانگیے بے شک ہم خطاوار ہیں استغفر هو الغفور کہا جلد میں تمہاری بخشش اپنے رب سے چاہوں گا بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے اب یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کی مبارک آنکھیں آنے کا ذکر ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی کمیز باجیوں کو دی تو یہودا نے عرض کی اے محترم یوسف یہ قمیض مجھ کو دیجیے کیونکہ میں وہ ہوں جو آپ کی پہلی کمیز بھی خان خون آلود کر کے لے گیا تھا اور میں نے جھوٹی بات بتا کر اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ بھڑیا آپ کو کھا گیا ہے میں وہی ہوں جس نے والد کو رلایا تھا بھائیوں کو ستایا تھا آپ کو ستایا تھا میں ہی فراق ڈالنے والا تھا اس لیے میں ہی خوشی کی کمیز لے کر جاؤں گا کیسی حیرت ہے کہ آج مجرم خود اپنے جرم کو عدالت میں بیان کر رہا ہے بات یہ ہے کہ عدالت کرم پر ہے اسی لیے سب کی باتیں کھلی ہوئی ہیں مسکراہٹیں پھوٹی پڑ رہی ہیں خوشیاں مچل رہی ہیں اس سے بڑھ کر خوشی اس وقت ہوگی ان اللہ جب میدان محشر میں عدالت الہیہ سے بخشش و کرم کا اعلان ہوگا اللہ اللہ اللہ اللہ, اللہ, اللہ, اللہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب گناہ سیاہکار کی بخشش کا مزدہ سنایا جائے گا تو خوشی سے مست ہو کر مچل مچل کر عرض کرے گا اللہ میرے کریم میرے رحیم میں نے یہ بھی گناہ کیا تھا یہ بھی کیا تھا کاش وہ خوش نصیب وقت مجھ کو بھی نصیب ہو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے چہچہانے مسکرانے کو دیکھا تو آپ بھی شکر الہی سے مسرور ہوئے اور وہ قمیض یہودا کو ہی دی اور ایک کال ہے کہ وہ شاہی جبا تھا اور اونٹ بھی تازہ دم دیئے کہ ان خوبصورت اونٹوں پر جاؤ اس خوشی میں نہ کسی کو کھانے کا ہوش نہ پینے کا فوراً چل پڑے یہ بائیوں کا تیسرا چکر تھا اس دفعہ بھی دو دن دو راتیں ٹھہرے تھے اور آج ہی کمیز دی گئی پھر ایک منٹ نہیں ٹھہرے ادھر بھی وہ سب بائی بستی ہے مصر یا دربار مصر سے ذرا ہٹے ہی ہیں اور یہ اونٹوں کا قافلہ چلا ہی ہے ذرا سا فاصلہ ہی طے ہوا ہے کہ 240 دو میل دور آٹھ راتوں کا سفر اونٹوں پر تین دن تین رات کا سفر تھا فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا گھر والوں بہو بیٹیوں پوتے پوتیوں اگر تم مجھ کو بوڑھا نہ سمجھو تو یا مجھ کو سٹھایا ہوا نہ سمجھو بہکی باتیں کرنے والا نہ سمجھو تو میں تم سے کہوں کہ میں آج اپنے یوسف کی دل آبیز خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں اب دیکھیے ادھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی کمیز دی بھائی لے کر مصر سے چلے ہیں اور یہ دو ڈھائی سو میل دور جس علاقے میں حضرت یعقوب علیہ السلام ہے وہاں انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ گئی فرماتے ہیں کہ میری قوت شامہ یوسف کی خوشبو سونگ رہی ہے اللہ اللہ مفسرین نے اس بارے میں بہت باتیں بنائی ہیں کہ یہ خوشبو کس کی تھی کیسی تھی کیوں کرائی کسی نے کہا کہ ہوا نے بارگاہ الہی میں عرض یا اللہ میں چاہتی ہوں کہ اس قافلے سے پہلے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو غمزدہ والد کو پہنچا دوں اور یہ سعادت مجھ کو مل جائے تو اللہ نے اجازت دی تو ہوا کئی بار جس میں یوسف سے مس ہو کر کن آن پہنچی اور سیدھا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹھے گریہ حجر و ہجر میں پہنچی اور وہیں رچ بس گئی اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ سونگی تو آپ دوسرے مکان کے حصے میں تشریف لائے اور یہ فرمایا اور ایک قول یہ ہے کہ وہ کرتا چونکہ جنت کا تھا اس میں جنت کی خوشبو تھی اور کوئی چیز جنت کی دنیا میں تھی نہیں اس لیے آپ نے جنت کی خوشبو پائی تو آپ کو کرتا یاد آیا اور ساتھ یوسف بھی یاد آئے سمجھ گیا کہ یوسف کہیں قریب ہی زندہ موجود ہیں مگر صحیح بات یہ ہے کہ نبی کی قوت شامہ کی یہ طاقت ہے کہ وہ انسانی خوشبو بھی سونگ سکتا ہے اصل مسئلہ یہ ہے اور یہ آپ کا موجزہ تھا بذات خود یہ خوشبو ہوں گی اور آپ نے جب یہ خبر گھر والوں کو سنائی تو سب غمزدہ لہجے میں افسوس نہ انداز میں بولے خدا کی قسم اے ابا جان بے شک آپ تو ابھی تک کسی پرانی محبت و الفت میں ڈوبے ہوئے ہو اسی محبت نے آپ کو ابھی تک اس حقیقت پر نہیں آنے دیا کہ یوسف تو چالیس سال ہوئے کبھی کے مثال پا چکے ہیں اور اس کا محبت شی کو ہمیشہ حقیقت کے راہ سے گمرا ہی رکھتا ہے اور اپنے ہی خیالات کے تانے بانے اور تصورات کی دنیا میں نہ جانے کہاں کہاں بھٹکتا رہتا ہے مگر عشق سے خالی عقل چند دن غم کر کے پھر حقیقت واقعی کے سیدھے راہ پر آ کر اپنے کاروباری دنیا میں شاغل ہو جاتی ہے یہی عام دنیا والوں کا حال ہے اللہ اکبر کبیرہ بہرحال جب بستی کے قریب یہودا پہنچا تو اپنا اونٹ ذرا تیز دوڑا کر خوشی میں جلدی گھر آ گیا آتے ہی سب باتیں سنا کر وہ قمیض حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرہ پاک پر ڈالی قرآن کہتا ہے ایک دم آنکھوں میں روشنی چہرے پر بشاچت جسم پر تراوٹ دل میں سرور آنکھوں میں نور آ گیا سبحان اللہ ابھی گھر میں یہی خوشیاں اور حیرانیاں ہو رہی تھیں باقی بائی بھی ہنستے مسکراتے کھل خل کھلاتے داخل ہوئے حضرت بنیامین مین بھی ساتھ ہیں اللہ اکبر تو اب جو ہے مطلب دیکھیے کہ کیسا معاملہ تھا اب سب گھر والے جو ہیں ان کا مطلب یہی سلسلہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلطلام کے پاس جو ہے وہ پہنچا جا سکے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا کہ سب کو میرے پاس لے کر آؤ چنانچہ قرآن کہتا ہے فلم یوسف ا وا ابا, آبا خلو مسرا انشاء اللہ پھر جب وہ سب یوسف کے پاس پہنچے اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا مصر میں داخل ہو اللہ چاہے تو امان کے ساتھ ورفع الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اور اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا اور سب اس کے لیے سجدے میں گرے اور یوسف نے کہا اے میرے باپ یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے بے شک اسے میرے رب نے سچا کیا اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے قید سے نکالا اور آپ سب کو گاؤں سے لے آیا بعد اس کی شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں نہ کر دی تھی بے شک میرا رب جس بات کو چاہے آسان کر دے بے شک وہ علم و حکمت والا ہے ترجمہ سن کر ہی آپ مسئلہ واقعہ سمجھ گئے روایتوں میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک سال پہلے دربار مصر سے باہر شہر کے شاہی دروازے کے باہر نکل تھے اور چار ہزار فوج اور بادشاہ نہقبال کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام جمع ہو گئے تھے یہ ایک دن پہلے یہ حال تھا کہ جب آپ کو پتا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام آنے والے ہیں تو ایک دن پہلے چار ہزار فوج کے ساتھ شہر سے باہر خیمہ لگا کر استقبال کے لیے جمع ہو گئے جب یعقوب علیہ السلام اپنے پورے کنبے کے ساتھ جو تقریباً بہتر افراد تھے حدود مصر میں داخل ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام تین میل مزید آگے کے تشریف لائے حضرت یعقوب یہودا یہ جلوس کا ہاتھ پکڑ کر چل رہے تھے پوچھا یہودا یہ جلوس کیسا ہے یہ سہرہ لوگوں سے کیوں بھرا پڑا ہے کیا یہ فرعون مصر کا لشکر ہے اس زمانے مصریوں کے ظلم سے ارد گرد اور آن کے لوگ مصر میں نہ آتے عرض کیا باجان یہ آپ کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے غلام اور فوج ہے آپ کے استقبال کے لیے شہر سے باہر آئے ہیں ابھی حضرت یعقوب علیہ السلام یہ سن کر دیکھ کر حیران ہی ہو رہے تھے کہ حضرت جبرائیل حاضر بارگاہ ہوئے عرض کیا اے اللہ کے نبی آپ زمین کی فوجی جلوس کو دیکھ کر حیران ہو رہے ہیں ذرا نگاہ اٹھا کر تو دیکھیے فضائے آسمانی فرشتوں سے بری ہے ملائکہ کی قطاریں اس جشن ملاقات میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہیں یہ وہی ملائکہ ہیں جو آپ کے غم میں آپ کے ساتھ رویا کرتے تھے آج خوشی میں بھی آپ کے ساتھ شریک ہیں خیال رہے کہ ملائکہ آسمانی نے دو موقعوں پر زمین سے آسمان تک کتارے باندھ کر خوشی کا جلوس نکالا ایک یہ موقع ملاقات اور دوسرا موقع جشن عید میلاد سیدہ آمینہ کے گھر سے تافلک جب حضرت یوسف علیہ السلام قریب ہوئے گھوڑے سے اترے حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا ان لوگوں میں میرا یوسف کون ہے یہودا نے جواب دیا یہی تو سب سے عمدہ لباس میں ہیں ساج شاہی پہنے ہوئے اور اس کے ساتھ دوسرے تاج میں بادشاہ مصر ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے چاہا کہ پہلے سلام کریں مگر جبریل امین علیہ السلام نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ اللہ کی مرضی ہے کہ والد ماجد کی سلامتی کی دعائیں پہلے لو والد محترم میں سوال کیا بغل گیر ہوئے دو طرفہ خوشی کے آنسو تھے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا السلام علیہ کا یا یاب الاحزان ای غموں کو دور کرنے والے تجھ پر صدا سلامتی ہو حضرت یوسف علیہ السلام نے جواباً عرض کیا وعلیکم السلام یا غرحان اے فرحتوں والے تجھ پر سلام ہو وہاں سے واپسی ہوئی شاہی محل نما خیمہ میں تشریف لائے سب لوگ دیگر خیموں میں گئے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد محترم اپنی سوتیلی والدہ اور بادشاہ مصر نے یوسف بلکہ پورا کنبا شاہی خیمہ میں تشریف فرما ہوئے اللہ اکبر بادشاہ نے تخت پر بیٹھا باقی حضرات اور درباری اپنی اپنی کرسیوں پر لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو اپنے تخت پر بالکل اپنے قریب بٹھایا یہاں آپ کی سگی والدہ تو فوت ہو چکی تھی سوتیلی ماں ہیں تو بنیا امین کی پیدائش کے وقت مطلب وہ ان کا انتقال ہو چکا تھا یہی کول مفسرین نے جو ہے وہ بیان فرمایا ہے تو یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین بھائیوں نے گیارہ بھائیوں نے جو ہے وہ سجدہ کیا اور یہ وہی خواب تھا جو کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلاط والسلام نے جو ہے وہ مطلب سماج پہلے جو ہے وہ خواب دیکھا تھا اور جس کی تعبیر اب آپ دیکھ رہے ہیں اور جس کا ذکر آپ نے اپنے والد گرامی سے بھی کیا اللہ اکبر کبیرا یاد رکھیے کہ اس واقعے میں بہت حکمتیں ہیں لیکن ہم نے چند باتیں صرف جو ہیں وہ عرض ہیں تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے اللہ رب العزت سورہ یوسف کے بعد سورہ راد کو بیان فرماتا ہے سورہ راد کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام می ر تِلک آیات الکتاب والذی انزل الیکا من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون یہ کتاب کی ایتیں ہیں اور وہ جو تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا حق ہے مگر اکثر آدمی ایمان نہیں لاتے اللہ اللذی رفع السماوات بغیر عمدا ترونہا تم مستوى علی الارش و سخار الشمس و القمر کلن یجری لی اجلن لی اجلن مسمى یدبر الامر یفصل ال آیات لعن لکم بلی قوائی ربکم توقینون اللہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بے ستونوں کے کہ تم دیکھو پھر ارش پر استوا فرمایا جیسے اس کی شان کے لائق ہے اور سورج و چاند کو مسخر کیا ہر ایک ٹھہرائے ہوئے وعدے تک چلتا ہے اللہ کام کی تدبیر فرماتا ہے اور مفصل نشانیاں بناتا ہے کہیں تم اپنے رب کا ملنا یقین کرو یاد رکھیے کہ یہ تمام صورت مکی ہے سورہ راگ 32 آیتیں ہیں آ, اس کی, مگر اس کی آیت نمبر 32 اور آخری آیت ترتالیس یہ دو مدنی ہیں مفسرین نے ارشاد فرمایا اور یہاں پر رب پاک نے نشانی ظاہر فرمائی ہیں اپنی ربوبیت کی چاند تاروں کا جو ہے وہ ذکر فرما دیا ہے اور اس کو مفصل نشانی بیان فرمایا اور ساتھ ہی اللہ تعالی نے مطلب قرآن کریم وہ جو تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس ہی اترا حق ہے اس کا معاملہ ارشاد فرمایا پھر آسمانوں کے بلندی کا ذکر فرمایا عرش پر اپنے استوا کا ذکر فرمایا تو ظاہر ہے اللہ کی نشانیاں ہیں ان صفا و المروا تام سفار مربہ جیسے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ نے صفا مربع کے علاوہ اور بھی بہت سی نشانیاں ظاہر فرمائی ہیں تاکہ عقل مند لوگ ان کو دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لائیں وہل مدل اردو انہارا نہارف لا یا تل قومی اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں لنگر اور نہریں بنائیں اور زمین میں ہر قسم کے پھل دو دو طرح کے بنائے رات سے دن کو چھپا لیتا ہے بے شک اس میں نشانی ہے دھیان کرنے والوں کو جناتو سنوانی قومی اور زمین میں مختلف قطع ہیں اور ہیں پاس پاس اور باغ میں انگوروں کے اور کھیتی اور کھجوروں کے پیڑ ایک تھالے سے آگے اور الگ الگ سب کو ایک ہی پانی دیا جاتا ہے اور پھلوں میں ہم ایک کو دوسرے سے بہتر کرتے ہیں بے شک اس میں نشانیاں ہیں اکل مندوں کے لیے اب دیکھیے اب اس کی تفسیر کتنی آخر بیان کی جائے سند باتیں اب کرتا ہوں کہ وہی اللہ ہے جس نے کرے کی شکل میں گول زمین کو اس طرح پھیلایا کہ دنیا کے کسی حصے میں چلے جاؤ ڈیلوان محسوس نہیں ہوتی یہ گولائی سورج کی رفتار رات دن کی مختلف ممالک کی تفریق سے ثابت ہوئی کہ امریکہ میں اگر رات کے بارہ ہیں تو پاکستان میں دن کے شاید بارہ بج رہے ہوتے ہیں نو دس گیارہ گھنٹے کا فرق اسی طرح کہیں چھ گھنٹے کہیں پانچ گھنٹے کہیں دو گھنٹے کی تاخیر سے سورج ابھرتا ہے یہ اختلاف مطالعے زمین کی گولائی کا یقینی ثبوت ہے سائنسدانوں کو آج اس دور میں زمین کی گولائی کا یقین ہوا ہے جبکہ ہمارے مسلمان فلاسفہ نے آج سے ہزار سال پہلے زمین کے متعلق ایسی ایسی معلومات حاصل کر لی تھی جن کو سن کر اقوام عالم حیران ہیں چنانچہ مامون رشید معتزلی کے زمانے میں امام محمد بن موسیٰ بن شاغر خوارضی نے پانچ علم ایجاد کیے علم ہندسا علم جبر علم ریاض علم جغرافیہ اورب میں مصنف نے نصف الحار کے درجے سے ثابت کیا ہے کہ پوری زمین کا ایک چکر سو انتیس ہزار میل ہزار چوبیس ہزار میل بنتا ہے یعنی پوری زمین کا گیرا فقط چوبیس ہزار میل ہے اسی میں ساری زمین آبادی جنگلات خشکی جھار ڈنٹاڑ ریگستان وغیرہ ہیں چھ سو ہجری میں امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ زمین گول ہے اس میں اختلاف ہوتا چلا آ رہا ہے کہ گیند کی شکل کی گول ہے یہ انڈے کی شکل کی اور جمہور علما اسلام انڈے کی طرح گول مانتے ہیں اور قرآن کی آیت سے دلیل بنا لیتے ہیں زمین کے پھیلاؤ کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ پہلے پانی پیدا فرمایا گیا کروڑوں سال بعد اس سمندر کے بالکل درمیان تجلیات الہی کا جو ہے وہ ورد ہوا جس کے جلال سے گرمی تپش پیدا ہو کر پانی میں جھاگ بنا منجمد ہوا سرزمین کعبہ پیدا ہوئی اسی لیے تاکہ قیامت یہی کعبہ مرکز تجلیات ہے اور مقام بیت اللہ کو سر رت زمین کی ناف اسی لیے کہا جاتا ہے وہاں سے جھاگ بڑھتا پھیلتا اور منجمد ہوتا چلا گیا روایات و احدیث سے اسی طرح ثابت ہے اور اس زمین میں جگہ جگہ چھوٹے بڑے پہاڑوں کی کیلیں ٹھوک دی تاکہ زمین پانی پر نہ تیرے نہ چلے نہ پھیرے نہ حرکت کرے نہ لڑے نہ اور حیوانات کا بسنا محال نہ کر دے کبھی کبھی زلزلہ آتا ہے تو تباہی مچ جاتی ہے اگر زمین مسلسل حرکت میں ہوتی تو بلا کون زمین پر رہ سکتا تھا اس لیے یہ بےحدہ نظریہ ہی غلط ہے زمین پر سب سے پہلا پہاڑ مکے پاک میں جبر ابو پیدا کیا گیا پھر مقدینہ پاک میں اوہد پہاڑ پھر باقی پہاڑ زمین کے کل سات اقلیم حصے ہیں اور ان پر کل چھوٹے بڑے پہاڑ چھ ہزار چھ سو تیہتر ہیں ان میں بڑے پہاڑ کو ایک سو اٹھتر کل بڑے پہاڑ ایک سو اٹھتر سب سے چھوٹے پہاڑ کی لمبائی بیس فرلاگ یعنی ساٹھ میل ہے اور سب سے بڑے پہاڑ کو حکاف کی لمبائی ہزار فرلانگ ہے یہ تفسیر روح بیان میں ہے تو یہ مفسرین نے فرمایا ہے اب اس کی تفصیل جائیں تو بہت اس میں تفصیلات ہیں اور اس بات کی گہرائی میں جائیں کتابیں پڑھیں ان موضوعات پر تو بہت تفصیل بہرحال اس کو ملتی ہے ان بڑے پہاڑوں کے ذریعے برف سے گلا کر چشمے نہریں زمین پر زمین والوں کے لیے جاری فرمائیں زمینوں میں مختلف تاثیریں پیدا کی ان تاثیروں سے مختلف پھل پھول سبزیاں لکڑیاں نباتات گاز پوس انسانوں حیوانوں کے نفع کے لیے پیدا فرمائے تاکہ دنیا کے سارے انسان تجارتی لین دین میں درامد و برآمد میں ایک دوسرے کے محتاج رہ کر اتحاد و اتفاق اور انسانی برادری کو قائم رکھتے ہوئے اپنے رب کی کرم نوازیوں کے سامنے سربا سوجود رہیں دنیا کی تمام نباتات کو دو قسم کا پیدا فرمایا اس طرح کے مذکر منس اور مرد و زن جیسا اختلاط بھی قائم فرمایا اور پرندوں ہواؤں کیڑوں بوروں کے ذریعے ایک دوسرے کا نطفہ منتقل فرمایا یا اس طرح کے اعلیٰ ادنا پیدا کیا یا اس طرح کی کھٹا میٹھا بنایا یا رنگ اور تاثیر مختلف کر دی یا اس طرح کے ایک ہی بیج کو زمین میں ڈال کر نیچے سے پھاڑا اور جڑ بنا دی اور اوپر سے پھاڑا شاخیں بنا دی جڑوں کو لینے والا اور شاخوں کو دینے والا بنا دیا اسی طرح موسم زمانے اور وقت کو بھی رات اور دن کے دو حصوں میں اللہ تبارک و تعالی نے تقسیم فرمایا اور اسی طرح جو ہے رات دن کو اپنے اندھیرے میں چھپا لیتی ہے رات سے دن کو غائب بھی اسی خلا کے عالم نے کیا کتنی حیران کن بات ہے بظاہر دیکھا جائے تو بڑی بڑی اللہ کی معرفت اور قدرت کی پہچان والی نشانیاں ہیں ان زمین و آسمان میں بگر کس کے لیے لیکومی یا تفقار غور و فکر کرنے والوں اور راہ راست پر آنے والوں کے لیے جو اس کی مطلب تلاش میں ہوں بہرحال اب اس کی تفصیلات بہت ہیں آسمانوں کی تعداد آسمانوں کی بلندی بغیر ستون ہونا صورت چاند کا مسفر ہونا ان کا مسلسل ایک ہی رستے پر چلنا تفصیلات انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم اپنی روٹین وائز جب درس قران سماعت فرمائیں قران کریم کی آیات انشاءاللہ آئیں گی ان سے متعلق ہم کچھ تفصیل بھی انشاءاللہ تبارک وتعالیٰ سنتے جائیں گے میرا پاک پروردگار عزوجل ارشاد فرما رہا ہے سورہ راز کی ایت نمبر 10 ہے 11 ہے 12 ہے ارشاد ہوا سوا ام منکم من اسرر القول و من جہر به و من هو مستخف باللیل و ساربن بالنهار برابر ہیں جو تم میں بات آہستہ کہے اور جو آواز سے اور جو رات میں جھپا ہے اور جو دن میں راہ چلتا ہے آدمی کے لیے لہو مق کی بات مم بین خلفی را بی اللہ, اللہ قومی فرمایا بدلی والے فرشتے ہیں اس کے آگے اور پیچھے کہ بحکم خدا اس کی حفاظت کرتے ہیں بے شک اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدل دیں اور جب اللہ کسی قوم سے برائی چاہے تو وہ پھر نہیں سکتی اور اس کے سوا ان کا کوئی حمایتی نہیں ہو اللہ جی یوریکل برقوم و تامہ سے قول وہی ہے تمہیں بجلی دکھاتا ہے ڈر کو اور امید کو اور بھاری بدلیاں اٹھاتا ہے اب اس آیت پاک میں بھی میرا پاس پروردگار فرما رہا ہے وہ اللہ جو حمل میں تم کو جانتا ہے تمہارے موجودہ آئندہ تمام حالات کام کردار سے بخوبی واقف ہے اس کا علم اس سے بھی کہیں زیادہ وسیع ہے اس کے لیے برابر ہے تم میں کوئی بھی کہیں بھی غاروں میں ہو صحراؤں میں ہو دور و نزدیک ہو کہیں پر بھی ہو ارش پر ہو فرش پر ہو جنگلوں بیا میں ہو کہیں پر بھی کوئی ہو اللہ جانتا ہے اللہ اللہ کوئی بہت ہی آستھا کہے دل میں بات کہے زور سے چیخے جس بولی میں جس لغت زبان میں بھی بولے اللہ سب جانتا ہے اور اسی طرح جو شخص اندھیری گٹا ٹوپ رات میں چھپنے والا اور چھپ کر کوئی عمل کرنے والا ظاہر ظہور کھلا عمل کرنے والا بندوں چمکتے دن روشن وقت میں میدان چٹیل میں نکلنے والا یا کوئی کام اچھا یا برا کرنے والا اس ذات علیم و خبیر کے لیے سب برابر اللہ کے لیے تو کوئی آڑ نہیں ہے اللہ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو وہی انسان جس کے لیے اللہ نے عالم ظاہر میں ہزارہ نشانات قدرت اور آیات قدرت کی نعمتیں پیدا فرمائی اور وہی انسان جس کے لطفے سے لے کر ولادت تک اور بچپن سے بڑھاپے اور موت تک بے شمار حالات اور تبدیلیاں آتی ہیں کسی انسان کے لیے مومن ہو یا کافر متقی ہو یا فاسق بہت سے فرشتے آتے جاتے رہتے ہیں اس کے پیچھے ان کی تعداد پانچ پانچ ہے تفسیر صاحبی میں کسین میں فرمایا کہ چار ہیں اور روح البیان بھی ہے کہ بیس ہیں نور العرفان میں ہے ساٹھ ہیں یا تین سو ساٹھ ہیں روح المانی میں ہے ساٹھ والا کول زیادہ درست کیونکہ حدیث سے بھی یہی بات ثابت ہے واللہ اللہ تعالیٰ عالم اب کن ان فرشتوں کی تفصیل ہے وہ انشاءاللہ شاء پھر کبھی بیان ہوگی میرا پاک پروردگار ارشاد فرما رہا ہے سورہ الرعد کی یہ آیات مقدسہ ہیں انزل من السماء ماء فصعصعنا به نباتات او ديا يقدرها فحدثت سيل وزبد رابيا زبد رابيا ومن ما يوقدون عليه في النار ابتغاء حليت او متاع ان زبد مثل كذلك يضرب الله الحق بال حق فأم و ما الارض و يدرب اللہ اس نے آسمان سے پانی اتارا تو نالے اپنے اپنے لائق بہہ نکلے تو پانی کی روح اس پر بھرے ہوئے جاگ اٹھا لائی اور جس پر آگ دہاتے ہیں گہنا یا اسباب بنانے کو اس سے بھی ویسے ہی جاگ اٹھتے ہیں اللہ بتاتا ہے کہ حق اور باطن کی یہی مثال ہے تو چھپ کر دور ہو جاتا ہے اور وہ جو اللہ کے کام آئے زمین میں رہتا ہے اللہ یوں ہی مثالیں بیان فرماتا ہے یاد رکھیے انسان نے قدرت الحیہ کی لاکھوں نشانیاں دیکھی عقلوں نے خالق کائنات کی صنعت کو تسلیم کیا خیر و شعور نے اس رب کریم کو خالق مانا فکر و تدبر اس کو معبود ماننے پر مجبور ہو گئے مگر دماغ نفسانی اور شر شیتانی نے جھوٹے معبود مقابل میں گڑ لیے آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان اپنے دیوانگی میں اتنا آگے کیوں بڑھ جاتا ہے جبکہ انجام سے بھی خبردار کیا گیا ہے اور آئندہ کے سارے حالات روز روشن کی طرح ظاہر ہیں اسی کی وضاحت بیان فرمائی جا رہی ہے کہ دنیا انسانیت دو طرح پر تقسیم ہے حق باطل حق کو سبات اور بقا ہے باطل کو کمزوری اور فنا ہے اور اسی کی ڈیٹیل پاک پروردگار نے یہاں پر جو ہے وہ بیان فرما دی ہے تیرا پاک پروردگار ارشاد فرما رہا ہے سلامتی ہو تم پر تمہارے صبر کا بدلہ تو پچھلا گھر کیا ہی خوب ملا یہ سورہ رات کی آیت نمبر چوبیس ہے پچیس ہے اور چھبیس ہے ترجمہ سنے اور وہ جو اللہ کا عہد اس کے پکا ہونے کے بعد توڑتے ہیں اور جس کے جوڑنے کو اللہ نے فرمایا اسے قطع کرتے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں ان کا حصہ لانت ہی ہے اور ان کا نصیبہ برا اللہ جس کے لیے چاہے رزق کشادہ اور تنگ کرتا ہے اور کافر دنیا کی زندگی پر اترا گئے اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابل نہیں مگر کچھ دن برت لینا یہاں پر فکر آخرت کفار کا ذکر فرما دیا گیا ہے بات بالکل واضح ہے اور اسی طرح میرا پاک پروردگار جو ہے وہ ارشاد فرما رہا ہے سورہ ابراہیم کا آغاز ہے اور سورہ ابراہیم سورہ راج کے بعد یہ سورہ پاک ہے اسی مطلب تیرویں سپارے میں اللہ تبارک وطالعہ نے سورہ ابراہیم کا آغاز فرمایا علی اسلام را کتابات ایک کتاب ہے کہ ہم نے تمہاری طرف اتاری کہ تم لوگوں کو اندھیریوں سے اجالے میں لاؤ ان کے رب کے حکم سے اس کی راہ کی طرف جو عزت والا سب خوبیوں والا ہے تو اب قرآن کریم کو نور فرمایا گیا ہے یہاں پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نزول کا بیان فرما دیا کہ یہ ظلمت کو دور فرمانے والا ہے اب ظاہر ہے کہ جو قرآن پر عمل کرے قرآن کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اسے نور عطا فرماتا ہے چنانچہ ارشاد فرمایا گیا سورہ ابراہیم کی آیت نمبر جو ہے یہ مطلب سورہ ابراہیم کی جو ہے یہ اگلی آیت مقدسہ ہے اور اس آیت مقدسہ کا نمبر ہے اکیس اس کا جز ہے اور انہوں نے فیصلہ مانگا اور سرکش ہٹ درم نامراد ہوا جہنم اس کے پیچھے لگی اور اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا مشکل اس کا تھوڑا تھوڑا گھونٹ لے گا اور گلے سے نیچے اتارنے کی امید نہ ہوگی اور اسے ہر طرف سے موت آئے گی اور مرے گا نہیں اور اس کے پیچھے ایک گھڑا عذاب اپنے رب سے منکروں کا حال ایسا ہے کہ ان کے کام ہے جیسے راک کو اس پر ہوا کا سخت جھونکا آیا آندھی کے دن میں ساری کمائی میں سے کچھ ہاتھ نہ لگا یہی ہے دور کی گمراہی اللہ اللہ تو دیکھیے کیسا عذاب ہے جس کا ذکر میرے پاک پروردگار نے ارشاد فرمایا اور اسی طرح پھر رب پاک ارشاد فرما رہا ہے سورہ ابراہیم کی اس آیت مقدسہ میں آیت نمبر بائیس ہے اور شیطان کہے گا جب فیصلہ ہو چکے گا بے شک اللہ نے تم کو سچا وعدہ دیا تھا اور میں نے جو تم کو وعدہ دیا تھا وہ میں نے تم سے جھوٹا کیا اور میرا تم پر کچھ قابو نہ تھا مگر یہی کہ میں نے تم کو بلایا تو تم نے میری بات مان لی تو اب مجھ پر الزام نہ رکھو خود اپنے اوپر الزام رکھو نہ میں تمہاری فریاد کو پہنچ سکوں نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکو وہ جو پہلے تم نے مجھے شریک ٹھہرایا تھا میں اسے سخت بیزار ہوں بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے تو دیکھ بروز بروزہ قیام شیطان یہ کہے گا جو آج شیطان کی باتوں پر عمل کرتے ہیں گناہ گار ہوتے ہیں تو شیطان اللہ کی بارگاہ میں جب لوگ کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں شیطان نے بہکا دیا تو قرآن میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 بالکل واضح انداز میں فرما رہی ہے کہ شیطان اس حق کہے گا کہ میں تو تمہیں صرف مشورہ دیتا تھا کرنے والے جو تم لوگ خود ہوتے تھے میں نے تمہارے ہاتھ پکڑ کے گنا تو نہیں کیے اللہ اللہ تو شیطان اتنا خبیث ہے پھر فرما دیا گیا میرے ان بندوں سے فرماؤ جو ایمان لائے کہ نماز قائم رکھے اور ہمارے بیے ہوں میں سے کچھ ہماری راہ میں چھپے اور ظاہر خرچ کریں اس دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ سوداگری ہوگی نہ یارانہ اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے اور آسمان سے پانی اتارا تو اس, نے تو اس سے کچھ پھل تمہارے کھانے کو پیدا کیے اور تمہارے لیے کشتی کو مسخر کیا کہ اس کے حکم سے دریا میں چلے اور تمہارے لیے ندیاں مسخر کی اور تمہارے لیے سورج اور چاند مسخر کیے جو برابر چل رہے ہیں اور تمہارے لیے رات اور دن مسخر کیے تو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جو کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہیں کہ جو لوگ غور و فکر کرنا چاہیں تو ان تمام نشانیوں پر غور و فکر کر کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لا سکتے ہیں سنانچہ فرمایا گیا رب جعلنی مقیمت صلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا اے میرے رب مجھے نماز کا قائم کرنے والا رکھ اور کچھ میری اولاد کو اے ہمارے رب اور میری دعا سن لے ربنا اغفر لی ولی والدیہ ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے مام باپ کو اور سارے مسلمانوں کو جز دن حساب قائم ہوگا وَلَا تَحْزَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ انما يؤخرهم ليوم تنشق فيه الابصار اور ہرگز اللہ کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کام سے انہیں ڈیل نہ دے ڈیل نہ دیر, دیر با ہے مگر ایسے دن کے لئے جس میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں موطغین مقنعی رؤوسهم لا يرقد اليهم طرفهم وافادتهم هواہ وہ تہاشا دوڑتے نکلیں گے دوڑتے ہوئے کہ ان کی پلک ان کی طرف لوٹتی نہیں اور ان کے دلوں میں کچھ سکت نہ ہوگی تو رب علی والی مشہور دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلط و السلام کی جس کو رب کریم نے یہاں پر جو ہے وہ بیان فرما دیا ہے بہرحال کچھ مزید آیات بھی ایسی ہیں کہ جن کو بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں لیکن اس کے تفصیل میں جانے کا وقت اب نہیں ہے ہمارے ہاں اب نماز ہے جماعت ساڑھے نو بجے ہو گئی ہے اور سوا نو بج چکے ہیں پہلے پون دس ہوتی تھی تو اب چونکہ وقت پندرہ منٹ کا ڈفرنس ہے اور ہم اب مغرب سے بعد ساڑھے آٹھ کی بجائے کچھ دیر پہلے آ جائے کریں گے تو اس لیے یہیں پر ہم اپنے درس کا خلاصہ تیرے میں سپارے کا اختتام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے غلطیاں معاف فرمائے آمین اللہ آمین ثم آمین وما علینا البلاغلمبین تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج لائٹ بھی نہیں گئی اور تیرہ سپارے ہمارے مکمل ہو گئے ہیں الحمدللہ تو یاد رکھیں کہ کبھی مغرب کا عائشہ اگر لائٹ کی وجہ سے ہم درس اپنا مکمل نہ بھی کر سکے تو پھر تراوی کے بعد ان شاء اللہ تعالی خلاصہ اعتراوی بیان ہوگا کیونکہ میری نیت یہ ہے کہ آپ یہاں جب ستائیسویں شب ہو تو ہم اپنا یہاں پر یہ تیس سپارے مکمل کر لیں تو نیت میری یہ ہے ان شاء اللہ اور اس سے متعلق آخری ایام میں پھر ہم دیکھیں گے کہ آخری ایام میں ستائیسویں روزے سے تک جو ہے وہ کتنے سپارے باقی ہیں اگر بعض سپارے باقی ہوئے تو ہم پھر مغرب سے عشاء اور عشاء کے بعد دو دو سپاروں کا خلاصہ بھی اگر ضرورت پڑی تو ایک دن یا دو دن بیان کر دیں گے تاکہ حساب کتاب جو ہے وہ مکمل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے کل ہفتہ ہے اور کل مجھے بہت ضروری معاملات میں کہیں جانا ہے تو کل میری حاضری نہیں ہو پائے گی کل خلاصہ چودہ سپارے سے متعلق بیان نہیں ہو پائے گا پرسوں انشاءاللہ اتوار کو میں حاضر ہوں گا یہ ماہ رمضان میں کل میری شاید پہلی چھٹی ہے جو کہ ہوگی تو حاضری میں کل نہیں دیکھ سکوں گا آپ سے محروم ہو رہوں گا کراوی کے بعد اصل میں ایک ہمارے ہاں کراچی میں مشہور مسجد ہے وہاں پہ ختم قرآن ہے اور سال سال سے وہاں شہدائے بدر کی فاتحہ ہوتی ہے تو وہاں ہمارا بیان ہے تو وہاں انشاءاللہ مجھے ترابی نماز ظاہرہ ادا کرنی ہے اور جو ہے وہ... نہیں نہیں حضرت حسان بھائی نے تاری نہیں رکھی وہ جب رکھیں گے تو انشاءاللہ ان کے ہاں بھی اللہ نے چاہا کوئی اگر رکاوٹ نہ ہوئی تو وہاں بھی جائیں گے انشاءاللہ بیچ میں رکھی تھی انہوں نے لیکن وہ بارش بہت زیادہ ہو گئی اس بارش کی وجہ سے پھر ظاہر سی بات ہے کہ کراچی میں آپ کو پتا ہے کہ بارش جب زیادہ ہو جائے تو کچھ علاقے بھی زیر آپ سے آ جاتے ہیں سڑکیں پانی سے بھر جاتی ہیں تو آنے والوں کو دشواری ہوتی ہے تو مشکل ہو جاتی ہے تو کاروں والوں کو مشکلیں ہو جاتی ہیں موٹر سائیکل والوں کو تو اور زیادہ مشکل ہوتی ہے کہ کپڑے بھی ان کے خراب ہو جاتے ہیں آنے جانے والی گاڑیاں جو ہوتی ہیں نا وہ سینٹے پر لوٹتے ہیں نہیں نہیں جان بوجھ کے بارش والے دن نہیں رکھیے کیسی باتیں کر رہے ہیں حضرت <laughs> تو مطلب جو ہے انہوں نے دو دن تین دن پہلے شاید مجھے یاد پڑتا ہے بتا دیا تھا لیکن قالباً تین چار دن پہلے بتایا تھا لیکن بارش جو ہے وہ بس ہو گئی تو بہرحال مسئلے آپ ان سے ڈسکس کیجئے گا اب دیکھیں دوبارہ اگر وہ رکھتے ہیں تو پھر بارش ہوتی ہے یا نہیں اللہ تعالیٰ آسانی فرمایا ہو سکتا ہے ایک تاریخ انہوں نے پروگرام بنایا تو اللہ تعالیٰ نے رحمت نازل فرما دی الحمدللہ تو ان شاء کل میری حاضری نہیں ہو پائے گی تو کل ہماری پہلی چھٹی ہے شاید ماہ رمضان میں تو اس لیے کل میں نہیں آ سکوں گا تو انشاءاللہ پرسوں جو ہے پھر چودہویں سپارے سے متعلق خلاصہ جو ہے وہ بیان ہوگا انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آمین تو بابئی ناد شریف وغیرہ پلے فرما دیں یا مدنی چینل کی ترکیب بنائے اور بیانات سنیں انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات ہوا مقصر چلتا ہے کیا چلتا ہے سات نسبت ہے مجھے تو اس نام کا دب کا ملتا ہے اس میں کیا سارا زمانہ بابا کے محبت کرتا ہے کیا چلے کیا چلے بابا چلتا چلتا ہے کس قدر شاداب دیکھو گلشن اثار رے کس قدر شاداب دیکھو jab baba ka dekha